تو بولے کیا ہم آمان لے آئیں اپنی جیسی دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندک کر رہی ہے